بسم اللہ الرحمن الرحیم انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمارا درس جاری ہے انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ جل جلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے وما تنفق وفی صبی اللہ فی الحم جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا ان تم لات اور تم لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی بدلہ دینے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی انفاقی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بات سمجھتے ہیں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انفاق کا مطلب ہے اخراج المال الطیب فی الطاعات فطاعتی پاک مال کو واجب عبادتوں میں اور مباح کاموں میں لگایا جائے مباح کا مطلب ہے جائز واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے جائز کام ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مال پاک ہو حلال ہو حرام نہ ہو اور اس مال کو عبادت میں لگایا جائے وہ عبادت یا فرض ہو واجب ہو یا مباح ہو بدات وغیرہ نہ ہو غلط کام نہ ہو ان دو باتوں سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حرام مال سے صدفہ وغیرہ کرنا معتبر نہیں ہے بہت بڑا ستخور ہے اور ہر روز جو ہے دمبے ذبح کرتا ہے اور گائے ذبح کرتا ہے یہ معتبر نہیں ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسے وہ خرچ کرے عبادت میں اللہ کے رضا کے لیے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی کبھار یہ واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے جہاد فرض ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی فرض ہے بی بچوں پر خرچ کرنا یہ واجب ہے یہ بھی عبادت ہے اللہ جل جلالہو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو میں فرماتے ہیں من ذا اللہی یقرض اللہ قردا حسنا فیضاعفہو له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط ویلیہ ترجعون <متصفح> کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے یعنی اچھا قرض دے کہ اللہ اس کو بدلے میں بہت بہت زیادہ دے اور اللہ ہی تو ہے جو رزق میں تنگی دیتا ہے اور رزق میں وسعت دیتا ہے آپ کا رزق کبھی بہت زیادہ فراخ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اور کبھی کبھار تنگ ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ ہی اور آپ سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں خرچ کرو نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کون ہے جو خرچ کرے تو یہ انداز بہت خوبصورت ہے جیسے ہم کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو سبق سنائے گا تو سبق سنانا تو ضروری ہے نا ہر ایک پر جان تو چھوٹے گی نہیں کسی کی لیکن جب استاذ کہ کون ہے جو سبق سنائے گا تو یہ انداز بھی خوبصورت ہے استاذ کو بھی خوشی ہوتی ہے شاگرد کا بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں جا کر سبق سناتا ہوں آج یعنی اللہ جل جلال بندوں کو مال خرچ کرنے کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں ترغیب دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے اور پھر خود بخود یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ جو قرضہ دے گا اس کو میں بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دوں گا کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالی نے اس قرض کو حسن کے لفظ سے مقید کیا ہے یعنی وہ خوبصورت قرض اچھا قرض ہو اللہ تعالی نے قرض حسن فرمایا ہے یعنی خوبصورت قرض اچھا قرض بہترین اور عمدہ قرض اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں تین باتیں ہونی چاہیے تین شرطے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے پہلی بات یہ ہے کہ مال پاک ہو حرام اور گندا مال نہ ہو ورنہ وہ خوبصورت اور اچھا قرض کیسے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس مال کو خرچ کر رہے ہیں آپ کا دل خوش ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ مال دے کر کسی پر احسان نہ جتلائیں اور اسے تکلیف نہ پہنچائے کہ میں نے تجھے یہ دیا اور وہ دیا اس سے تو عمل برباد ہو جاتا ہے پہلی شرط یعنی مال پاک ہو اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے جو چیز آپ دے رہے ہیں دوسری شرط کہ آپ خوشدلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیں اس کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے تیسری شرط کہ آپ جس کو یہ مال دے رہے ہیں اس پر احسان نہ جتلائیں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں اس کا تعلق مال دینے والے اور مال لینے والے کے ساتھ ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے قرض حسنہ طلب کرتا ہے کہ مجھے اچھا قرض دو تاکہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دوں اس قرض حسنہ کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال پاک ہو دوسری شرط یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دے تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر احسان نہ جتلائے اور اسے تکلیف نہ پہنچائے بیچارے کو کہ تمہیں میں نے پالا ہے اور تمہارے بچوں کو میں نے پالا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بہت گندی عادت ہے جس شخص کو آپ یہ باتیں کہیں گے اس کو کتنی تکلیف ہوگی بچارے کو اب انفاق فی سب اللہ کے بارے میں جو آیتیں ہیں انہیں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم نے اللہ کے رحم میں خرچ کرنے کے لیے کتنی زیادہ تاکید کی ہے ترغیب دی ہے اور اس کے اجر کی طرف متوجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے